بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاد السلام علیہ رسول اللّہ علیہ علیہ و صحیح حبی اللہ الحمد اللہ فقیر کا مطالعہ فقیر مدینہ کا مطالعہ کا سلسلہ جاری ہے آج ہم نے جس کتاب کو مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے وہ بخاری شریف شرح نظہۃ القاری ہے جو علامہ شریف الحق جدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی شرح مزہت القاری کے نام سے اس کا آج مقدمے کا کچھ انشاءاللہ جتنا ہو سکا مطالعہ کریں گے آج جو تاریخ ہے وہ ہے بارہواں مہینہ عیسوی سال کے لحاظ سے بارہواں مہینہ چوتی تاریخ ہے 2013 تیرہ اور محرم الحرام چودہ سو ہجری کی عالباً آج پہلی تاریخ ہے غالباً مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن اندازہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آج غالباً پہلی تاریخ محرم الحرام کی غالباً تیسویں ہے یا سفر کی پہلی غالباً مقدمہ پڑھیں گے انشاءاللہ شاء القاری کا جو شرح ہے بخاری شریف کی اور مشہور شرح ہے حدیث کی اہمیت یہ بات ہر دیندار مسلمان کو معلوم ہے کہ دین کے اصول و فروغ اعتقادیات عملیات سب کی بنیاد قرآن و احادیث ہیں اجماع امت اور قیاس کی جو بھی حیثیت ہے وہ کتاب اللہ اور احادیث ہی کی بارگاہ سے سند ملنے کے بعد ہے اور یہ دونوں واجب اعتقاد و عمل ہونے میں مساوی درجہ رکھتے ہیں احادیث سے انکار کے بعد قرآن پر ایمان کا دعویٰ باطل محض ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے ایک نہیں سینکڑوں جگہ رسول کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا ہے وہ بھی اس طرح کہ رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا ارشاد ہے مین یوتی رسول فقط اطاء اللہ سورہ نساء کے عتم مرسی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی رسول کی بعثت کا مقصد ہی یہی قرار دیا کہ اس کی اطاعت کی جائے فرمایا وما ارسلام رسول ان اللہ ابن سورہ سرینس آیت نمبر چونسٹھ ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے جگہ جگہ فرمایا اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کہیں فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑا کامیاب ہوا جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ضرور گمراہ ہوا کہیں فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کے لیے بلائیں تو بلا دری یہ کہے کہ ہم نے سنا اور مانا ارشاد ہے انما کان قول منی ادا و رسول ہی یا حکم بینہم این یقولو سمعینہ و اطائنہ سورۂ نور آیت نمبر اکیاون ترجمہ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کر دیں تو ان کو سمعنا و عطینہ کہنا ہی ضروری ہے جن لوگوں نے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں چون و چرا کیا ان کے بارے میں صاف صاف فرما دیا کہ وہ مومن نہیں رب کا یو سلیم و تسلیمن نساء کی آیت نمبر پینسٹھ ہے ہو سکتا ہے کہ مس پرنٹنگ کی وجہ سے آیت مبارکہ کا چونکہ مجھے حفظ نہیں ہے نہیں مجھے یاد ہے تو جس طرح لکھی ہے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اگر اس میں مسٹیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں معافی کا خواص ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپسی تنازعات میں تمہیں حکم نہ ماننے اور پھر اس فیصلے پر اپنے جی میں کوئی کھٹک نہ پائیں اور اس کو کما حق کو مان یہاں تک کہ رسول کے پکارنے کو اللہ نے اپنا پکارنا قرار دیا فرمایا یادین امن و استجیب الا وللرسول ولی رسولی افاد امفال آیت نمبر چوبیس اے ایمان والو جب اللہ اور رسول تمہیں پکارے تو فوراََ حاضر ہو رسول کی نافرمانی تو بڑی بات ہے نافرمانی کی سرگوشی پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے ارشاد ہے یادین الذین آمنو اذا تنازئی تم فلاں آیت مبارکہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہاں پہ مس ہے اور مٹا ہوا ہے کچھ اس لیے ترجمہ میں پڑھتا ہوں سورہ انفال کی آیت نمبر مجادلہ کی آیت نمبر نو ہے ایمان والو چپکے چپکے کوئی بات کرو تو گناہ سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی بات نہ کرو حتاکہ رسول کی نافرمانی کو منافقین کا طریقہ بتایا فرمایا واذا اپيل الهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عن قصودن <سُدُودًا> سورہ نساء آیت 61 جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ مو موڑ لیتے ہیں یہاں تک کہ دوزخی دوزخ میں حسرت سے یہ کہیں گے کہ یومت قل لبو بجو پھر نار یقولہ یا لئی تنا عطع اللہ و عطین رسولہ سلحزہ آیت نمبر چھیاسٹھ جب یہ لوگ آگ میں الٹ پلٹ کر بھونے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی یہاں تک کہ رسول کے فیصلے کے بعد ایمان والوں کا یہ اختیار اللہ تعالی نے سلب کر لیا کہ وہ مانے یا نہ مانے بلکہ انہیں سر تسلیم خم کرنا ہی ہے ارشاد ہے ترجمہ سرحضاب آیت نمبر 36 کسی مومن مرد یا عورت کو یہ گنجائش نہیں کہ اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دے تو انہیں اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے اور جو اللہ اور رسول کے حکم نہ مانے وہ ضرور کھلا ہوا گمراہ ہے رسول کی مخالفت پر ببانگ دہل عذاب کی دھمکی ارشاد ہوئی سورہ نسا تمر ایک سو پندرہ ترجمہ اس کے بعد کے حق کا راستہ واضح ہو چکا جو بھی رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ چلے ہم اس کے ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم میں لے جائیں گے اور وہ بڑا وہ برا ٹھکانہ ہے ایک اور آیت مبارکہ کا ترجمہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں ان پر کوئی مصیبت نہ آن پڑے یا آخرت میں دردناک اذا میں مبتلا نہ ہو سورہ نور کی آئے عمر کا ترجمہ سناپ ہے قرآن مجید کے ان ارشادات پر غور کرو قرآن مجید نے کس طرح جگہ جگہ اللہ کے اطاعت کے ساتھ رسول کے اطاعت کا حکم دیا اور اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی نافرمانی بھی پر واعید ارشاد فرمائی اور رسول کے بلانے کو اللہ نے اپنا بلانا قرار دیا رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشی بھی منع فرمائی رسول کے فیصلے کو واجب التسلیم قرار دیا وہ بھی اس حد تک کہ جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے اس میں ذرا بھی تردد کرے وہ مومن نہیں رسول کے حکم سے روح گردانی کرنے والوں کو منافق فرمایا رسول کے حکم کو اس درجہ واجب الاتباع قرار دیا کہ رسول کے حکم کے بعد نہ ماننے کا کسی مومن کو حق نہ دیا جو نہ مانے اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی کیا یہ سب باتیں اس کی دلیل نہیں کہ جس طرح اللہ تعالی کا ہر ارشاد واجب التسلیم ہے اسی طرح رسول کا بھی ہر فرمان واجب الاعتقاد والعمل ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ اور رسول کے ماں بین تفریق کرنے والوں کو صاف صاف سنا دیا نساء کی نمبر 151 اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کر دیں اور کہتے ہیں کچھ کو ہم مانتے ہیں کچھ کو ہم نہیں مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیچ میں راستہ بنا لیں یہ لوگ ٹھیک کافر ہیں ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے تو رسول کو واجب التباع نہ ماننے کا مطلب ہوا ان آیتوں کا انکار اور قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے آفت و مین الكتابی تک فرون ابیبا دن سر بقرا نمبر 85 کیا کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو غور کیجئے بہت سے وہ احکام ہیں جو قرآن مجید میں مذکور نہیں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور وہ بھی قرآن کی طرف واجب العمل قرار پائے قرآن کی طرح واجب العمل قرار پائے مثلا اذان قرآن پاک میں کہیں مذکور نہیں کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان دی جائے مگر اذان عہد رسالت سے لے کر آج تک شعائر اسلام رہی ہے اور رہے گی دوسری چیز نماز جنازہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں مگر یہ بھی فرض ہے اس کی بنیاد ارشاد رسول ہی ہے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا قرآن میں کہیں حکم نہیں مگر تحویل قبلہ سے پہلے یہی نماز کا قبلہ تھا یہ بھی صرف ارشاد رسول ہی تھا ارشاد رسول ہی سے تھا جمعہ ودین کے خطبے کا کہیں قرآن میں حکم نہیں مگر یہ بھی عبادت ہے اس کی بنیاد صرف ارشاد رسول ہی ہے اور وہ بھی اس شان سے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو کوتاہی کرنے والے کو تبدیح کی گئی مثلا ایک بار جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا اسی ایک قافلہ غیر کچھ لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے اس پر آئے کریمہ نازل ہوئی سورہ جمعہ کی آیت نمبر گیارہ انہوں نے جب کھیل یا تجارت کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ کا رزق سب سے اچھا یہ صرف اسی بنا پر ہے کہ قرآن کی طرح ارشاد رسول بھی واجب اعتقاد و عمل ہے اس میں بھی کوتاہی کی وہی سزا ہے جو قرآن کے فرمودات میں کوتاہی کی ہے علاوہ زی قرآن خدا کی کتاب ہے واجب القبول ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے آسمان سے لکھی لکھائی جلد بندی ہوئی کتاب تو نازل نہیں کی اور اگر لکھی ہوئی لکھی لکھائی جلد بندی بندائی کتاب اتارتا تو کیسے معلوم ہوتا کہ یہ خدا کی کتاب ہے کہیں سے بھی اڑ کر آ سکتی ہے کوئی فریب کار کسی خفیہ طریقے سے کہیں پہنچا سکتا ہے اگر جبرائیل یا کوئی فرشتہ لے کر آتا تو کیسے پہچانتے کہ یہ جبرائیل یا فرشتہ ہے کوئی جن کوئی شیطان کوئی شعبہ باز یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جبریل ہوں میں فرشتہ ہوں یہ خدا کی کتاب لایا ہوں غرض کے غرض کے رسول کے مط ماننے سے انکار کے بعد قرآن کی کتاب اللہ ہونے پر کوئی یقینی قطعی دلیل نہیں رہ جاتی ساری دلیلوں کا منتہا یہ ہے کہ رسول نے فرمایا یہ خدا کی کتاب ہے یہ جبرائیل ہیں یہ آیت لے کے آئے ہیں کتاب اللہ کی معرفت اور کتاب اللہ لے کر آنے والے ملک مقرب جبرائیل کی معرفت قول رسول ہی پر موقوف ہے اگر رسول کا کول ہی ناقابل قبول ہو جائے تو کتاب اللہ کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا غور کیجئے رسول نے لاکھوں باتیں ارشاد فرمائی انہی میں یہ فرمایا مجھ پر یہ قرآن نازل ہوا مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی مجھ پر یہ صورت نازل ہوئی سننے والے صحابہ اکرام نے ان کو کتاب اللہ جانا اور مانا اور جنہیں ارشادات کے بارے میں یہ نہیں فرمایا احادیث ہوئیں اب کوئی بتائے ایک منہ سے دو قسم کی باتیں نکلیں ایک قسم مقبول اور دوسری مردود یہ کس منطق سے درست ہوگا اگر قسم کو اگر ایک قسم کو ایک قسم کو مردود قرار دینے کا مطلب ہوگا دوسری قسم کو بھی مردود قرار دینا غرض یہ کہ حدیث کے ناقابل قبول ماننے کے بعد قرآن کا بھی ناقابل قبول ہونا لازم ہے علاوہ ازیں اگرچہ قرآن کریم میں تمام چیزوں کا بیان ہے مگر ان میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مجمل اور مبہم ہیں مثلا عبادات اروا نماز روزہ زکوٰۃ حج کو لے لیجیے قرآن مجیم ان سب کا حکم ہے مگر کیا قرآن مجید سے ان عبادات کی پوری تفصیل کوئی بتا سکتا ہے اگر احادیث کو ناقابل اعتبار ٹھہرا دیا جائے تو پھر ان عبادات پر عمل کیسے ہوگا کیونکہ ان سب کی حیت ان سب کی تفصیل احادیث ہی ہی سے معلوم ہوئی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمار عئی تمونی متفق علیہ حدیث ہے اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو دیکھتے ہو عبادات سے قطع نظر پرانی مجید کی سینکڑوں آیات وہ ہیں کہ اگر ان کی توسیع توضیح احادیث میں مذکور نہ ہوتی تو وہ حل رہ جاتی مثلا رشاد ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا اللہ نے ان کی اس وقت مدد کی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے جب کے دونوں غار میں تھے جب رسول اپنے ساتھی سے فرماتے تھے غم نہ کھا اللہ ضرور غم نہ کھا اللہ ضرور خود ہمارے خود ہمارے ساتھ ہے احادیث سے قطع نظر کر کے کوئی بتا سکتا ہے کہ کافروں نے کیا شرارت کی تھی رسول کو کہاں سے بار تشریف لے جانا پڑا یہ ساتھی کون تھے یہ غار کون تھا اور یہ کیوں ساتھی کو تسلی تشفی دینے کی حاجت پیش آئی دوسری جگہ فرمایا سورج توبہ کی آیت نمبر پچیس اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی یہ جگہیں کون کون ہیں صرف قرآن سے کوئی بتا سکتا ہے اور فرمایا وہ لدین خلف سورج توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ان تینوں پر اللہ کی مہربانی ہوئی جن کے معاملے کو ملتوی فرما دیا گیا تھا یہ تینوں کون تھے ان کا معاملہ کیا تھا کیوں ان کا معاملہ ملتوی کیا گیا کیا بغیر احادیث کے ان سوالوں کے جوابات دینا ممکن ہے اور ارشاد ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سو آٹھ جس مسجد کی بنیاد تقوا پر رکھی گئی ہے وہ پہلے ہی دن سے اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں اس میں ایسے لوگ ہیں جو اچھی طرح پاک, پاک پسند کرتے ہیں یہ مسجد کون ہے یہ لوگ کون ہیں احادیث سے قطع نظر کر کے کوئی بتائے تو یہ چند مثالیں ہیں ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی سطح مثالیں موجود ہیں اگر احادیث میں ان کی توضیح نہ ہوتی تو ان کا ابہام کسی طرح دور ہی نہیں ہو سکتا تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کے بعد قول رسول کو حق نہ تسلیم کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں اسی وجہ اسی وجہ سے صحابہ سے لے کر آج تک تمام امت بلا نقیر منکر قرآن کی طرح من کو واجب, و واجب العمل مانتی چلی آئی ہے البتہ اس زمانے میں بعد کلمہ گوئی کا دعویٰ کرنے والے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو احادیث کو نا قبل قبول مانتے ہیں لیکن دیگر بد مذہبوں کی طرح دامن بچا کر یوں کہ کھولے رسول ضرور حجت ہے مگر آج جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ رسول کے اقوال و امال کا مجموعہ نہیں آجمی نو مسلموں نے سازش کر کے اپنی من مانی باتوں کو رسول کی طرف منسوخ کر دیا یہ قتعین لائے کے اعتبار نہیں اپنے اس دعوے پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آج احادیث کے جو دفتر ملتے ہیں ان میں کوئی بھی نہ احد نبوی میں مرتب ہوا نہ عہد صحابہ و محتا کے عہد تعوائن میں بھی مرتب نہ ہوا یہ سب دفاتر دوسری تیسری صدی اور اس کے بعد مدن کیے گئے اتنی لمبی مدت تک لاکھوں لاکھ احادیث یاد رکھنا انسان کے بس کی بات ہے یہ عجیب بات ہے کہ اکثر محادثین اجم نسل ہیں امام بخاری بخارا کے امام امام مسلم نیشاپور کے امام ترمزی ترمز کے ابوداؤود سجستان کے ابن ماجہ پزوین کے باشندے تھے اور یہ وہ مسلم و ثبوت محادثین ہیں کہ فن حدیث میں ان کی ہر بات حرف آخر سمجھی جاتی منکرین حدیث کے اس دعوی کی بنیاد اس پر ہے کہ دوسری صدی سے پہلے احادیث لکھی نہیں گئی صرف زبانی یادداشت پر اعتماد رہا اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حادیث کی کتابت کا کام عہد رسالت ہی میں شروع ہوا ہے اور ہر دور میں تسلسل کے ساتھ باقی رہا تو ان کے دعوے کا کوئی وزن نہیں رہ رہ جائے گا اس لیے ہم پہلے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتابت حدیث کا کام عہد رسالت ہی سے شروع ہو چکا تھا اور ہر عہد میں تسلیم تسلسل کے ساتھ باقی رہا